اعودب اللہ من علّطان ونفخه وََََََََََ بسم الله الرحمن الرحيم على وسلم الكريم محمد ويہ وصحابى واضوا جى و منت بہم بيسان المدين ميں اپنے اللہ جوكہ سب كچھ سننے والا اور سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے اپنے اس اللہ کی پناہ طلب كرتا ہوں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 ان کی پاکیزہ بیگمات پر اور جس جس نے بھی ان سب کی درست طور پر پیروئی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وطن یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس میں کسی انسان کی پیدائش اور پرورش ہوئی ہو وطن کی محبت بھی کسی بھی اور محبت کی طرح بنیادی طور پر دو اسباب سے ہو سکتی ہے ایک تو انسان کی فطرت میں موجود کسی چیز کے لیے اپنایت اور انسیت کی وجہ سے اور دوسرا کسی عقیدے کی وجہ سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے لیے چنی ہوئی اپنائی ہوئی ہر سوچ ہر فکر کو ہمارے لیے اللہ از وجل اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے احکام کے مطابق اور ان کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پرکھنا لازم ہے کیونکہ یہ سوچیں اور افکار ہی دھیرے دھیرے عقیدہ بن جاتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی یا ناکامی کی اصل بنیاد ہوتا ہے ابھی ذکر کردہ پہلے سباب سے ہونے والی وطن سے محبت ہماری اسلامی شریعت میں جائز ہے جب تک کہ وہ محبت کسی گناہ کا سبب نہ بن جائے یا کسی طور شریعت کے کسی حکم کے مخالف نہ ہو جائے سامعین کرام وطن کے لیے فطری محبت کی موجودگی کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّ اور اگر ہم ان لوگوں پر یہ فرض کرتے کہ یا تو اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسا کرتے سورت النساء آیت نمبر 66 ہے 66 اور ایسا اس لیے کہ اپنی جان اور اپنے گھر اور وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ یہ تو فطرت میں ہے اپنی فطری تقاضے کی وجہ سے وہ لوگ بہت کم لوگ ان میں سے ایسا کرتے ایسی محبتیں عموماً ان کاموں کو کرنے کی ہمت نہیں ہونے دیتی جو کام محبوب سے جدائی کا سبب ہوں اور اگر تو وہ کام اللہ کے احکام میں سے ہوں تو, پھر تو ان پر عمل صرف اور صرف سچے پکے ایمان والے ہی کر پاتے ہیں یہاں تک یہ تو واضح ہو گیا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے اور اسلام میں اس کی موجودگی پر کوئی پابندی یا گدغن نہیں جب تک کہ وہ محبت کسی گناہ کا سبب نہ بن جائے یا کسی طور شریعت کے کسی حکم کی مخالف نہ ہو جائے جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ وطن کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے ارادے ان ارادوں پر عمل جب کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دین اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ علی وسلم کی مدد عزت اور کامیابی کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے جان اور مال قربان کرنا جائز نہیں جی ہاں مسلمانوں کے کسی وطن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے کسی بھی وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنے وسائل اس وطن میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان عزت عفت جان و مال کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے خرچ کیے جائیں اس نیت سے خرچ کیے جائیں تو جائز ہے فرق صرف اس نیت کا ہے سامعین کرام فرق صرف نیت کا ہے جو ایک ہی عمل کو جائز یا ناجائز بنا دیتی ہے نیکی یا گناہ بنا دیتی ہے ایمان پر مبنی عمل یا شرک پر مبنی عمل بنا دیتی ہے اب آتے ہیں دوسرے سبب کی طرف یعنی کسی عقیدے کی وجہ سے وطن سے محبت کرنا دین کی فطری محبت کو اسلام میں کسی بھی طور کوئی فضیلت کوئی قدر و منزلت نہیں دی گئی بلکہ اس کا فطری محبت کے علاوہ کسی اور انداز میں کوئی ذکر تک نہیں لہٰذا اسے کسی عقیدے کا سبب بنانے کی کوئی گنجائش نہیں یا اسے اسلامی عقائد اور اعمال میں شامل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کچھ لوگ رسول رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا و, علیہ وآلہ و کے دو فرامین مبارکہ کو استعمال کر کے وطن کے لیے پائی جانے والی فطری محبت کو دینی معاملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ فرمان مبارکہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لانے کے بعد فرمائے ان میں سے ایک تو یہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا مَ من بلد کی احب کی الیہ ان قومی اخرجونی من کی مَ سکن تو میرے نزدیک تم سے زیادہ پاکیزہ اور محبوب شہر اور کوئی نہیں اور اگر میری قوم مجھے تم میں سے نہ نکالتی تو تمہارے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار نہ کرتا <سؤال> یہ حدیث شریف سنن ترمیزی کتاب المناقب باب 69 میں ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور دوسری حدیث شریف عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ خیر والی ہے اور اللہ کی زمین میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تم میں سے نہ نکالا جاتا تو میں تم میں سے نہیں نکلتا یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب 103 میں بھی ہے اور سابقہ حوالے کے مطابق سن ترمیزی کتاب المناقب باب 69 میں بھی ہے دونوں ہی روایات کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے ان دونوں احادیث شریفہ کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں پہلے والی حدیث شریف کی وضاحت اور شرح دوسرے والی حدیث شریف میں فرما دی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی علیہ وسلم کے الفاظ صاف صاف سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی مکہ المکرما سے محبت اور مکہ مکرمہ سے نہ نکلنے کی خواہش کا اظہار مکال المکرمہ کا اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ خیر والی ہونا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہونا ہے اس وجہ سے یہ ارشادات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے نہ کہ اپنا وطن ہونے کی وجہ سے وطن کی محبت میں فرمایا اگر معاملہ وطن کی محبت کا ہوتا یا وطن کی محبت کا کوئی شرعی مقام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم فتح مکہ کے بعد واپس تشریف لے آتے اور اگر یہ کہا جائے کہ انہیں تو ہجرت کا حکم اللہ نے دیا تھا اور واپس آنے کا حکم یا اجازت نہیں دی گئی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ اس بات پر کوئی بحث کیے بغیر اگر اسے مان بھی لیں تو بھی ناقابل واپسی ہجرت کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا ان کے ساتھیوں رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے تو نہیں لہذا اگر وطن کی محبت کوئی شرعی معاملہ ہوتی وطن کے کوئی شرعی حقوق ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو واپس جانے کا حکم فرماتے یا کم سے کم واپس جا کر آزاد شدہ اسلامی مکہ میں آباد ہونے کی ترغیب ہی فرماتے کہ جائیے اب آپ کا وطن آزاد ہو گیا ہے وہاں واپس جائیے سامع نے کرام جب ہم قرآن کریم اور صحیح احادث شریفہ کے ذخیرے پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں کہیں اشارہ تن بھی وطن کی محبت کے بارے میں کسی فضیلت کا کسی قدر و منزلت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کوئی خبر نہیں ملتی چے جائے کا اس کے لزوم کی کوئی بات ہو لہٰذا یہ بھی واضح ہوا کہ اسلامی عقائد میں سے کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو کسی مسلمان کو اس کے وطن سے محبت کا پابند کرتا ہو یا کسی طور اس کی ترغیب ہی دیتا ہو ماضی قریب میں وطنیت حب الوطنی وطن کے حقوق وغیرہ وغیرہ وغیرہ قسم کے ناروں کی گونج بھی بلند اور متقرر کر دی گئی ہے جس کا ایک نتیجہ تو خود مسلمانوں میں ہی تقسیم نظر آتا ہے کوئی یہ سوچنے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وطن کی یہ محبت مسلمانوں میں اسلامی اخوت اور ایک ملت ہونے کی تمام تر تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے اجاگر کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنی جغرافیائی تقسیم کی وجہ سے ایک دوسرے کے جان مال اور عزت کے دشمن ہو جانے کو ہی وطن کی محبت کا حق جانے اگر کوئی صاحب میری اس بات پر کوئی رد کرنا چاہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی اور طرف دیکھنے یا سوچنے سے پہلے اپنے ارد گرد اور پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کے فی واقعہ معاملات کو دیکھیں کیا واقع مسلمان اسلامی اخوت اور مسلم ملت کی جڑیں کاٹنے کے لیے وطنیت کی آری استعمال نہیں کر رہے اور تو اور ایک ہی وطن میں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اپنے پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے صوبوں کی پہچان کو وطنیت بنایا جا رہا ہے اور اس وطنیت کی بنا پر ایک ہی ملک کے ایک ہی دین کے لوگ یعنی پاکستانی مسلمان اس نام نہاد حب الوطنی کے گرداب میں چکرا چکرا کر ایک دوسرے کے ہی دشمن ہوئے جا رہے ہیں ملک سے باہر ہو کر دیکھیے اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت اپنے ملک کے مفاد اور فائدے کو اولین ترجیح دے رہی ہے خواہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے پہلے اپنا وطن ہے اور پھر کوئی دوسرا اور اس وطن پرستی میں مسلم اور کافر کی بھی تمیز روا نہیں رکھی جاتی عربوں کو دیکھیے پہلے الوطن العربی عربی وطن کا ذکر ہوتا ہے پھر الوطن الاسلامی اسلامی اسلامی وطن کا پہلے العم العربیہ عربی امت کا پرچار ہوتا ہے اور پھر کبھی کہیں المت الاسلامیہ اسلامیہ امت اسلامیہ کا ذکر ہوتا ہے اور عمل بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے یہی ہے وطن سے محبت کو دینی طور پر مسلمانوں میں رائج کرنے کا نتیجہ علامہ مضموم اور خلاف اسلام وطنیت کے ہم خیال رہے اور ہندوستان کی وطنیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب ان پر اسلام میں وطنیت اور حب وطن کی حقیقت آشکار ہوئی تو پھر یہ فرمایا کہ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اور وطنیت کے بارے میں تو خاص طور پر ایک الگ نظم لکھی جس میں تقریباً سب کچھ ہی درست کہا گیا سوائے ایک مصرے کے اور سوائے آخری سطر میں اللہ کو خدا کہنے کے ابھی میں نے جس مصرے کا ذکر کیا ہے وہ مصرع کچھ یوں ہے کہ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے سامع نے کرام اگر اس مصرے میں لفظ ارشاد سے مراد قول اور بات کی بجائے تعلیم و تربیت اور عمل سمجھا جائے تو یہ مصر درست مفہوم مہیا کر سکتا ہے چلیے چلتے چلتے یہ نظم بھی سنتے چلتے ہیں بھائی نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑی اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھا ہے اس دور میں, میں اور, ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوا سنم اور خدا میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر نس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے جو پیر نس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے بت کی تراشی دائ تذیب بے ہے رت گر کا شان نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستف بھی ہے نظارا ہے نام زمانے کو دکھا دے اے تفریخا تم اس بت کو ملا دے اے موستفی خواہ تم اس بت کو ملا دے کہ مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بہار میں آزاد وطن صورت ماہی ہے تر کے وطن سنت محبوب علاحی دے تو بھی نبوت کی صداقت بے گواہی گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اقوام جہاں میں ہے تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے گا بام میں مخلو کے خدا بٹتی ہے اس سے قومی اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے قومی اسلام کی جڑ کٹتی ہے, ہے اس سے جی تو سنا آپ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کلام علامہ اقبال رحمہ اللہ کوئی دینی عالم تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عام علماء کی نسبت کہیں زیادہ اور درست دینی بسارت عطا فرمائی تھی اسی لیے وہ وطن پرستی وطنیت اور حب الوطنی وغیرہ کو ایک باطل معبود قرار دیتے تھے اور ان کا ایسا کرنا کہنا بالکل درست تھا دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو دین کے معروف یا عام طور پہ عالم قرار دیے گئے تھے اور کو زہر پھیلانے کے لیے یہ لوگ حب الوطن من الدین یعنی وطن کی محبت دین میں سے ہے جیسی جھوٹی من گڑت روایت کھوٹ کھوٹ کر مسلمانوں کو پلاتے رہے اب بھی پلاتے ہیں اور بھی طرح طرح کی دوسری باتیں کرتے ہیں حب الوطنی کے طور پر وطن کی آزادی کا شکر ادا کرنے کے طور پر مختلف عبادات کرنے کی تلقین کرتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی کرنا کسی بھی طور اسلام میں سے نہیں بلکہ محض من گھڑت باتیں ہیں اب ہم وطن کے معاملے کو ایک اور رخ سے سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کفرستان مسلمان کا وطن نہیں ہوتا مسلم ریاست ہی مسلمان کا وطن ہوتی ہے اور اس کا مسلمان پر حق ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس بات سے دو مفہوم ملتے ہیں جن میں سے ایک صحیح اور دوسرا غلط ہے صحیح مفہوم تو یہ ہوا کہ یہ بات کہنے والا تحریک پاکستان کی تحریک پاکستان کی پاکستان بنائے جانے کی تحریک کی حبل وطنی کی وجہ سے مخالفت کرنے والے علماء کو غلط کہہ رہا ہے غلط مان رہا ہے خواہ وہ عالم کسی بھی مسلک یا مذہب سے رہے ہوں تو اس کا ایسا کہنا ٹھیک ہے غلط مفہوم یہ ہوا کہ چونکہ قرآن اور صحیح سنت مبارکہ میں کہیں مسلمان کے وطن کی کوئی نشانی مذکور نہیں بلکہ وطن کا کوئی ذکر ہی نہیں شرعی علوم میں بھی وطن کو عام معروف لغوی مفہوم کے مطابق ہی ذکر کیا گیا ہے مسلمان کے لیے صرف ایسی ہی جگہ وطن ہونے کا ذکر نہیں جہاں اسلامی قانون ہی نافذ ہو لہذا یہ کوئی بات نہیں کہ کفرستان مسلمان کا وطن نہیں ہوتا کوئی مسلمان جہاں پیدا ہوا پلا بڑھا وہ لغوی اعتبار سے اس کا وطن ہے خواہ کفرستان ہی ہو رہا معاملہ وطن کے حق کا تو کسی مسلمان کا وطن کوئی مسلم ریاست ہو یا کوئی کفرستان ہو باہر طور کسی بھی وطن کے لیے فطری محبت سے بڑھ کر کوئی محبت رکھنا مسلمان کے لیے درست نہیں خاص طور پر جب وہ محبت اللہ اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کی کسی نافرمانی پر مائل کرے یا کوئی نافرمانی کروائے یا اسلامی اخوت اور امت اسلامیہ میں کمزوری اور رکھنے کا سبب ہو جائے تو پھر وہ محبت شرح ناجائز ہو جاتی ہے رہا معاملہ کفرستان میں بسنے والے مسلمانوں کا تو جہاں اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی اطاط کرنے میں تکلیف ہو وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے پاک ہے کہ اَلَم تَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ <فِيهَا> کیا اللہ کی زمین وسینا تھی کہ تم لوگ اس میں ہجرت کرتے صورت آیت نمبر 66, 66 آج کے دور میں ملکی قوانین کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرنا تقریبا ناممکن ہے ایسی صورت میں مسلمان اپنے ہی ملک میں کسی ایسی جگہ جا بسنے کی کوشش تو کر سکتا ہے جہاں اسے اللہ اور اس کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی اطاط گزاری والی زندگی بسر کرنے میں آسانی ہو اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر جس قدر بھی ممکن ہو اطاط اختیار کیے رکھے اور اور اور اللہ جل اور اس کے آخری رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ علیہ کے, کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا رہے لیکن ان کی ہی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے کوشش کرے سامعین کرام ہجرت کے مسئلے کے بارے میں یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ کافروں کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ہجرت کر کے کافروں کے ملکوں میں جانے سے وہاں رہنے سے منع فرمایا گیا ہے اس مسئلے کو اس موضوع کو الحمد تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں ایک مضمون کی صورت میں یہ میرے بلاگ پر میسر ہے اور اس کا عنوان ہے کفار کے ممالک میں رہائش اختیار کرنا تو محترم سامعین وطن کی اس محبت میں گمراہ کرنے والوں نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ وطن کی خاطر مرنے کو شہادت سمجھ دیں جب کہ اللہ جل وعلا اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے علاوہ کسی بھی اور کی خاطر مرنے والے کی موت اسلام میں شہادت نہیں ہوتی الحمد اس موضوع کو بھی شہادت شہید تعریف اور اقسام کے زیر عنوان بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی میرے بلاگ پر موجود ہے یہاں ان باتوں کو دہرا کر رواں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا شہادت کی تفصیل جاننے کے لیے اس مضمون کا جس کا ابھی ذکر کیا ہے مطالعہ فرما لیجئے یہاں صرف اتنا کہنا انشاءاللہ کافی ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان کسی خطہ زمین کی حفاظت میں اس لیے لڑتا ہے کہ اس خطہ زمین پر اس کے مسلمان بھائی بہن آباد ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہوتی ہے پس اس خطہ زمین کو کافروں مشرقوں اور کفر و شرک کے تسلط سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ اس کے مسلمان بھائی بہنوں کا ایمان جان مال اور عزت محفوظ رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو اور نافذ رہے اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت ہوتی رہے اس لیے وہ لڑے اور اس لڑائی میں وہ مارا جائے تو انشاءاللہ وہ شہید ہوگا لیکن اگر صرف اپنے وطن کی محبت میں مارا جائے وطن کی خاطر مارا جائے تو پھر اس کی شہادت کی امید بھی بہت دور کی بات ہے نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا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 تمام سامعین کے لیے انشاءاللہ اللہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک فطری جذبے کی حد تک وطن سے محبت پر کوئی ممانت نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے میں بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں لیکن اس محبت کی وجہ سے کوئی ایسا عقیدہ قول یا فعل اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی انشاءاللہ کروں گا جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تعلیمات اور مقرر کردہ حدود میں سے کسی بھی طور کوئی مخالفت رکھتا ہو امید کرتا ہوں کرام سب بھی میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی اپنی محبت وطن کی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ضد ہر تعصب اور ہر شر سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے حق جاننے سمجھنے ماننے اور اپنانے کی ضرورت عطا فرمائے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ